اگرچہ دوسری برائیاں اس کے اندر ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے تقاضائے بشریت سے اس نے سب کچھ کر ڈالا ہے گنا کیا ہے لیکن پھر بھی اس کی بخش کی بہت امید ہے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے لیکن برعکس اس کے ہزاروں نیک عامال اعمال کیے ہیں لیکن اگر اس نے شرک میں اس شرک میں خلل ہے یا اس, کے اس نے شرک کے کام بھی کیے ہیں تو تمام کام اس کے بیکار ہیں اللہ رب العزد نے اس کا یہ فیصلہ کر دیا ان اللہ علیہ شرح کا بھی بیا فرما دون نظاری کا لمئی <تصفح> اسی طرح سن ترمزی کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عار رسول کے خادم کہتے ہیں کہ سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا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 عام طور پر اس کو نماز میں آپ تلاوت کرتے ہیں لیکن ایک وہی ہے وہ ہے جو اس عمل کے لیے ہے تلاوت اس کی نماز میں آپ کے لیے جائز صرف اس حد تک وہی مطلوب غیر مطلوب کہہ سکتے ہیں ورنہ کلام پاک کی طرح اگر کوئی شخص احادیث کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو عجر ملے گا عجر ملے کیونکہ ہر موڑ پہ لا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح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 تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں یہ خاص اصطلاح ہے ورنہ تمام احادیث کے بارے میں کہ ہمارا یقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ماں آتا وہ ماں جو کچھ پیارے رسول آپ کو دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو باز ہو جاؤ اور باز رہو دور پرے اور اسی طرح جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو حدیث کلسی کہا جاتا عام طور پر دوسرے حدیث کسی جس کو حدیث کلسی کہیں گے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالیٰ اللہ تعالیٰ ابن آدم اے آدم کے بیٹے لو اقیتنی بے قابل پوری زمین بھر کر کے پوری زمین بھر کر کے اگر تم گناہ کر کے آؤ تم لقیتنی پھر مجھ سے تمہاری ملاقات ہو اس حالت میں لا تشرکو کو بھی صحیح آ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے لا تو کب خورا تو میں تیرے سامنے آؤں گا تیرے پاس آؤں گا زمین بھر کر کے مغفرت لے کر کے لیکن یہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت وصا... ہے ان رحمتی وساحت بل شی پوری دنیا سے بھر کر کے اللہ کی اللہ دلوقتي دلوقتي دلوقتي رحمت ہے تو یہ اللہ تعالی کا فرماتے ہیں صرف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 تم نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا کیونکہ آپ جو چاہے اور اللہ کے رسول جو چاہیں اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے گویا دونوں کی شرکت ہو گئی الماشا اللہ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا وہی ہوگا تو یعنی ایسا لفظ یا ایسا کلمہ بھی نہ بولیں جس میں شرک کا شائبہ ہو چلے جائے کہ شرک کے حمال اللہ غیر اللہ کے لیے سجدہ غیر اللہ کے لیے نظر غیر اللہ کی قسم یا اس طرح کی چیزیں باہر حال یہ تو شرک کے افعال واضح ہیں لیکن شرک کا کریمہ بولنا بھی ہمارے لیے و... وبال کا سبب ہے جی کتنا ٹائم کتنا ہے لائیے اچھا لائیے دیجیے اللہ تعالیٰ خیر رکھے ان شاء اللہ اس میں بھی ہر رات کا جو ہے نا یہ پندرہ شابان کے بارے میں لہ لت النسف کے بارے میں روایت آئی ہے اور وہ روایت ضعیف ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ حدیث تو ہے ضعیف ہوئی نہیں نہیں جو چیز ضعیف حدیث سے ثابت ہوا اس پر, عمل، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے اس کے بارے میں فضیلت آئی ہے کہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس رات کو اللہ تعالی غنا میں بنی کلب کا لفظ آیا ہے بنو کلب ایک قبیلہ تھا ان کے پاس بہت کافی بکریاں تھیں ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے لوگوں کی یہ روایت آئی ہے ترمزی کی یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے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 بلکہ بعد روایت میں آیا ہے آیافا شاہبان اور فلا تسوم جب شابان آدھا ہو جائے یعنی پندرہ شابان کے بعد پندرہ شابان کو یا اس کے بعد روزہ نہ رکھو بعض علما نے اس کو صحیح کہا بعض عرما نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے بہرحال کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں پندرہ شابان کی روزے کی فضیلت آئی ہو اس وجہ سے یہ چیز بدات میں شامل ہے آپ آگے پیچھے جتنا بھی روزے ہے اس میں کوئی حرج نہیں سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس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 غلط ہے یہ غلط ہے کیونکہ یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص میں میری طرف کوئی ایسی حدیث کو منسوب کیا جس کے بارے میں اس کو علم ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے عہد القزابین ایک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 اس کا طریقہ یہی ہوا آپ یہ مختصر سر سمجھے اور اللہ کے گھر میں یہ بات انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ دین اور ایمان کے جیسا کہ یہ نہیں کہ کسی کو دھوکہ کرنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے ہمارے ملتا پاس ملتا بس خاتون کا سوال بیچ میں آ کر کے ٹھیک نہیں ہے ذرا معاف کیجئے گا بعد میں انشاءاللہ کوئی ٹائم وہ ہمارے پاس بیس تولہ سونا ہے زکوۃ کتنا سونا کا دینا ہوتا ہے بیس تولہ کتنے کا ہوتا ہے بھائی کتنے گرام بنے گے بیس دوہیم دو سو نہیں کا بات ہے آ رہا نہیں یہ راستہ کھولیں گے تو سر پر توڑائیں گے ہمارے پاس بیس تولہ بیس تولہ شاید ایک تولے میں دس گرام ہوتا ہے نا تو دو سونا سو گرام سونا ہوا اور چھیاسی گرام سونے پر زکات کا سے کم سے کم مقدار جو نصاب کی ہے وہ چھیاسی گرام ہے 86 گرام یا اس سے زیادہ جو ہوگا اس پر زکات دینا ضروری ہوگا سارے پہنی پڑے گی سارے پہ دینا پڑے گا سارے پہ دینا پڑے گا یہاں تک کہ مان لیجئے آپ کہیں کہ یہ دیتے دیتے ہر سال آپ یہ حساب رکھیں کہ وہ اس سال دیا آپ اتنا رہ گئے اتنا رہ گئے یہاں تک کہ تک پہنچ کر کے وہ اسٹاپ ہو جائے گا لیکن جب تک اس سے ایک گرام بھی زیادہ ہے پورے میں, میں زکات دینا ہوگی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 اور بہت سے لوگوں نے جہاد کا یہ اصل معنی لے کر کے بس خالی جہاد باللسان یعنی زبان سے آپ تبلیغ کر دیں وہ جہاد ہو گئی اسی پر خاص کر رہا ہے وہ بھی ایک جہاد ہے کلمت افضل الجہاد کلیمت حق عند سلطان ان جائر سب سے افضل جہاد کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے ہو سکتا ہے اسے قتل کر دے یہ سب سے بڑا جہاد کا ہے بہرحال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 مقدس ذات تھی لیکن کیا ہوا تھا ان کے ساتھ ان کو لوگوں نے مدام کیا یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گئی مرنے کے قریب ہوئی سب کچھ ہوا تو کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا الٹ یا اس کا توڑ اپنے پاس پیش کریں سر لوگ بولتے کہ نبی کریم صلاح صل صلی اللہ علیہ صلح حراب صلح حراب صلح حراب صلح حراب صلح صاحب میں امت کی حملے پیش کیا تھا جمعے کے دن جی یہاں تک سے یہ پوری امت پیش کی جاتی ہے اعمال اعمال پیش کیے جاتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, کے اوپر جو سلاد پڑھتے ہیں صحیح روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ اکثر السلاۃ فی یوم الجمۃ علیہ کی میرے سامنے وہ خاص طور پر آپ کے سلاد پیش کیے جاتے ہیں یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کے بارے میں آیا ہے اور دوسری روایت میں جہاں آیا ہے کہ یوم الخمیس اور یوم کو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے عمال پیش کیے جاتے ہیں اس روایت کے بارے میں علماء کا کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن وہ صحیح روایت ہے جس میں یہ کہ درود جمعہ کے دن زیادہ پڑھو کیونکہ اس دن تمہارے درود ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یہ روایت صحیح ہے میں <سلام> پیشہ کے اعتبار سے نائی ہوں یعنی ہلک ایک حضرت نے مجھے نصیحت فرمائی کہ داڑھی کا موڑنا حرام ہے سوال یہ ہے کہ میں بارہ سال سے کام کر رہا ہوں مجھے کسی سعودی نے, نے یہ بات نہیں کہی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 کوئی آآ آآ ایسی قوم رہے گی یا ایسا ایسی ٹولی رہے گی جو اللہ کے صحیح دین کی طرف بلانے والے رہیں گے تو یہ آپ سوچیں کہ یہ بات اپنی حد تک کہاں تک صحیح ہے کہ داڑھی کا موڑنا حرام ہے یا حلال علما کا فتوا ہے کہ داڑی کا موڑنا حرام ہے موڑانا حرام ہے موڑنا بھی یعنی کرنے والا بھی حرام کر رہا ہے اور جو سخت کہتا ہے کہ ہماری داڑھی موڑ لو اس نے بھی غلط کام کیا قرآن حدیث کو زیادہ جانتے ہیں یہ آپ نہ کہیں بلکہ اگر اس زمانے میں اللہ کے فضل سے بہت بڑے بڑے علماء ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان جا کر کے پڑھتے تھے ابھی آج سے ساٹھ ستر سال پہلے یہاں کے علماء جو شخص ہندوستان سے پڑھ کے وہ بہت بڑا عالم سمجھا جاتا تھا وہ شیخ سعد بن عتیق اور راشد بن فلان اور کون کون بڑے بڑے علماء کا ذکر آتا ہے کہ وہ جا کر کے حدیث انہوں نے دلی میں سید نظیر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اس کے بعد دوسرے علماء سے پڑھی تو بہرحال حال کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا کہنا یہ قرآن حدیث کو زیادہ جانتے ہیں اللہ کے فضل سے اس زمانے میں ہیں اور جاننے والے ہیں وہ خود کہتے ہیں اس زمانے کے جو زیادہ جاننے والے ہیں قرآن حدیث کو وہ خود کہتے ہیں کہ داڑھی کا مڑنا حرام ہے علامہ شیخ نے باز رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو مجلس ہے فتوی کی اس کا فتویٰ ہے اسی طرح شیخ محمد بن صالح علیہ وغیرہ وغیرہ سب کا تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہاں کی ورما زیادہ جانتے ہیں تو یہ سن لیں کہ انہی کا فتویٰ ہے کہ یہ چیز حرام ہے آپ میری پریشانی کو دور کیجیے پریشانی یہ ہے کہ آپ یعنی روزی حلال آپ کو آئے آپ کے پاس تو آپ یہ اضر کر دیجیے بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو سر مڑوانا ہے تو مڈا لیجیے اور باقی چیز ہم نہیں کریں گے یہ آپ عذر کر کے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ جبکہ میری مزدوری کا ذریعہ یہی ہے ان اللہ اللہ روزی حلال دے گا ان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 فلا کی دعا سے تمہیں یہ چیز ملی ہے تو کہنے کا مطلب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برزک کے بارے میں جو اللہ تعالی نے بتایا ہے پیارے رسول کی زبان مبارک کے ذریعے اس حد تک ہم یقین رکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برزت کی زندگی اس طرح ہے اور سب سے افضل ہوئی اور یہ کہنا کہ آپ جس طرح دنیا میں زندہ تھے جیسا کہ لوگوں نے سراہتن کتابوں میں لکھا ہے کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح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 وفات کا ترجمہ مرنے سے کریں یا جیسے بھی کریں وہی حقیقت جس طرح موت کی سب کے پاس ساتھ ہے وہی میارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے لیکن آپ رسول ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں آپ کی برزخ کی زندگی سب سے اعلیٰ قیامت کی زندگی اور قیامت کے مقام آپ کا سب سے اعلی۔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 ہلدی اور چونا ملائے تو ایک تیسرا رنگ نکلتا ہے نا اسی طرح ہننا کا لال رنگ اور قتم کا دوسرا رنگ مل کر کے کالا مائل ہو جاتا ہے جس کو آپ شاید کستنانی کہیں یا کچھ کہتے ہیں لوگ تو اس کو بعض صحابہ استعمال کرتے تھے اس کو کالے سے تعبیر کیا ہے وہ آپ کر سکتے لیکن خالص کالا جو ہے جس میں آدمی بالکل چوبیس سال کا یا تیس سال کا نوجوان نظر آئے وہ غلط ہے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 تو ان شاء ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ ان کی عمر ختم ہو گئی ہو کیا آدمی نماز کے بغیر سجدہ میں اپنی زبان سے نماز کے بغیر سجدہ میں اپنی زبان سے دعا سکتا ہے سوال ہے کیا نماز کے بغیر سجدہ میں نماز کے بغیر سجدہ مشروع ہے یا نہیں ہے یہ بھی آپ سوچیں سجدے شکر جو ہے وہ نماز کے بغیر ہوتا ہے سجدہ شکر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 پیارے رسول خان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدہ حضب امر سراد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ یعنی یہ تعبیر آپ کریں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی بڑی